منیف کابن <كَذِبًا> اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اوکا ذبح آیاتی یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے سب سے بڑا ظالم وہی ہے ان نہ بے شک ظالم فلا نہیں پائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے ہمارے ذہن میں تو ظالم کا ایک تصور یہ ہے جو کسی پر ظلم کرے کسی پر ضرور لگائے کسی کو مارے لیکن حقیقت میں مشرق اور کافر سب سے بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا اسی طرح گناہ کرنے والا بھی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے تو یو مناخ شرو اس قیامت کے دن ہم انہیں جمع فرمائیں گے تم منقول پھر ہم کہیں گے لل لدی اشرکو ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا بت پرستی کی ائی نہ شرکا اکم اللہ نم کا وہ شرکا وہ بھ جو تم نے گمان کر کے بنا لیے تھے وہ کہاں ہیں جنہیں تم خدا سمجھتے تھے تم لم تکن فت پھر ان کے پاس کوئی بناوٹ نہ رہے گی کوئی چال باقی نہ رہے گی علہ انقالو مگر وہ اس طرح کہ ما کنہ مشرقین اللہ کی قسم ہمارے رب کی قسم اے پروردگار ہم تو مشرک تھے ہی نہیں اس وقت جب یہ بالکل پھنس جائیں گے تو کل بروز قیامت مشرکین یہ کہیں گے اے پروردگار ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے اوم غور فکزب اعلی انفسی دیکھو اپنی جان پر کیسا جھوٹ بولتے ہیں وہ غلوم ماں کانو یفترون اور جو وہ باتیں اپنی طرف سے گھڑ لیا کرتے تھے یعنی جو انہوں نے بت بنائے تھے یہ بت ان سے اب گم ہو گئے اور ان کا کوئی تعاون نہیں کر رہے اور بے بسی میں اب یہ بتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ مئی یسم ور لک ان کافروں میں سے باز وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ بھیم وہ سنتے تو غور سے ہیں بسا اوقات لیکن چونکہ ان کے دلوں پر مہرے لگی ہیں اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ کلو اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے آئی یف تاکہ وہ اس کلام کو نہ سمجھ سکیں یہ پردے کیوں آئے جب انہوں نے کفر کیا اور شر کیا اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں ایمان سے محروم فرما دیا وفی فی آزانی اور ان کے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے کان میں اگر روئی ٹھونسی ہوئی ہو اور کوئی غور سے سننے کا انداز اختیار کرے تب بھی کچھ سنتا نہیں ہے مراد یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ان کے دل ہلتے نہیں و تین اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں لا مینو بھی پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتّى اذا تک کہ جب وہ محبوب آپ کے پاس آتے ہیں جو کا وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں یا قول الدین کا کافر کہتے ہیں انحضاطر یہ تو کلام پرانے لوگوں کے قصے سے کہانیاں ہیں اس طرح وہ کلام الہی کی توہین کرتے ہیں وہ ہوں یعنی ہو وہ خود اس سے رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں وہ یون اونا ہو اور اس سے بدکتے ہیں دور بھاگتے ہیں کلام علاحی کو تسلیم نہیں کرتے وَإِنْ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وہ خود اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں وہ ماں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے و اے سننے والے اگر تو دیکھے وہ وقت عد وقیف الن جب یہ کافر یہ مشرقین یہ بت پرست جہنم پر کھڑے کیے جائیں گے روکے جائیں گے روایت میں آتا ہے کہ جنتی اور جہنمی بروز قیامت ایک ساتھ ہوں گے تو اشاد ہوگا بمتاز الم اوہل مجرمون اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ پھر مجرموں کو الگ کیا جائے گا اور فرشتے مجرموں کو پشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے قریب لے جائیں گے اور جہنم کے قریب سب کو جمع کیا جائے گا تو اس وقت جب وہ جہنم کے شولوں کو دیکھیں گے فقالو وہ کہیں گے یا لئی تنا نوردو ہائے افسوس کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم نیکی کریں اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں یا لئی تنا کاش ہمیں دوبارہ واپسی مل جائے دنیا کے اندر پھر کیا ہوگا نکا بھی آیات رب تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے وہ نکو نومنی اور ہم مومن ہو جائیں گے اور جہنم سے پھر بچ جائیں گے اور پھر ہمیں جنت ملے گی تو ایک دفعہ موقع مل جائے جہنم کو دیکھ کر انہیں احساس ہوگا بل بدا لہن ما کانو یو من قبل بلکہ جو وہ باتیں چھپاتے تھے اس سے پہلے اب وہ ظاہر ہو گئی ان کے گناہ ان کے سامنے آ گئے اور اب انہیں انجام نظر آ گیا اس لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور عالم یہ ہے کہ ولو ردو اگر یہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں لو لیما نوہو انہو تو پھر وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا وہ ان نہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں وہ کالو وہ بولے ان ہی شیات نت دنیا ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے ہما ناشن مبین اور ہم قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے ان کافروں نے کہا لو تا اور اے سننے والے کاش تو دیکھے وقفو علی اس وقت کو جب یہ کافر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے بالحق اللہ تعالی فرمائے گا کیا یہ جو باتیں میں نے کہی تھی یہ سچی باتیں نہیں ہے یہ حق نہیں ہے یہ قیامت کا وقوع حق نہیں قلو بلاوربینا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں اے ہمارے رب تیری قسم یہ سب سچ ہے قال اللہ تعالی فرمائے گا فگو کل آزاد ابھی ماں تک اب یہ عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے